تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے آ دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے